نعمده ونستعینه ونستغحره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتن الا انت مسلمون یا ایوہ الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسانا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار قال الله تبارك وتعالى لينان الله لحومها ولا دماؤها ولا يحولاكي نار ختم بكم میرے محترم بيبهایو. اور قابل احترام اور رہنو آج عید کا دن ہے آج اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے پیش کرنے کا دن ہے آج مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے یہ دو عیدیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اہل اسلام کے لیے مقرر کی ہیں طے کی ہیں اور یہ دو عیدیں مسلمانوں کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ دینی اعمال کے پورا کرنے کا دن یہ جو دونوں عیدیں ہیں اس میں خوشی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بعض دینی احکام ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے طے کیے ہیں انہی میں سے آج قربانی کا دن عید الافار ہے اور اس دن مسلمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کر کے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس دن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بعض باتوں کا اہتمام کریں تاکہ یہ دن ان کے لیے غیر و برکت کا ذریعہ بنے نجات کا ذریعہ بنے سب سے پہلی چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جانور کے سلسلے میں قربانی سے پہلے جب جانور کا انتخاب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم کو شریک حکم دیا گیا ہے کہ جانور عمدار نہ ہو اس کے تعلق سے اس کی حیت کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے لگڑا نہ ہو کمزور نہ ہو بیمار نہ ہو آنکھیں اس کی خراب نہ ہو اس میں عیوب نہ ہو جانور جب ہم چنتے ہیں خریدتے ہیں اچھی طرح سے دیکھ بھال کے اس کو چنتے ہیں تاکہ اللہ نب العالمین کی بارگاہ میں جب قربانی پیش کی جائے تو عبدار نہ ہو یہ اللہ کے پاس پیش کیا جانے والا جانور ہے اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی کے ساتھ ساتھ اس بات سے یہ بھی سوچنے کی کوشش کریں کہ آج ہم قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کل ہم کو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے ہم نے اپنے آپ کو عیوب سے کتنا پاک کیا ہے ہم نے اپنے اندر کتنی خرابیاں دور کی ہم جانور کو بے عیب دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کو بھی ہم دیکھ لیں کہ کل کو خود ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا ہے ہمارے اندر سے کمیوں اور کو, برائیوں کو اور عیوب کو ہم نے کتنا دور کیا ہے اللہ تعالیٰ تو آنے اللہ کے ہاں تمہارا گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے اللہ تعالی کے پاس تمہارا تقوا پہنچتا ہے تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا خوف تمہاری زندگیوں میں اللہ تعالی کے حکموں کی کتنی پابندی ہے تمہاری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا کتنا اہتمام پہلی چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جیسے ہم جانور کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کو جب پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی عیب نہ ہو تو ہم اپنی زندگی کو بھی عیوب سے پاک کریں گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں اور اس طرح سے شرک ہے بدارت ہیں خرافات ہیں بدخلابیاں ہیں کسی طرح سے نمازوں کا ترک کرنا ہے اور اسی طرح سے زندگی بھر کی ساری برائیاں دنیا بھر کی ساری برائیاں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں برائیوں سے اپنے آپ کو پار کرنے کی کوشش کریں آپ کو ہم آتے ہیں, کرتے ہیں. اچھا لباس پہنتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں خوشبو لگا کے یہاں پر آتے ہیں پوری زینت کے ساتھ آتے ہیں. آج ہم عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے تیار کرنا ہے تو پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی کے جانور میں جس طرح سے, عیوب سے پاک جانور ہم تلاش کرتے ہیں اور اچھا موٹا تازہ اور گوشت اس میں زیادہ نکلے ایسا جانور دیکھتے ہیں قیمتی جانور دیکھتے ہیں مال خرچ کر کے اس کو لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی پاک اور گنا سے بچنے والا اور قیمتی بنانے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن جب ہم کو درازوں میں تولا جائے تو ہم ہمارا وزن ہلکا رکھیں پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے دوسری چیز یاد رکھنے کی ہے تو قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے اس میں اخلاص ہو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اس میں ریا اور شہرت نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے اے نبی جی کہ میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم کیا گیا ہے اور میں اس وقت کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں میری نماز اللہ کے لیے میں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہیں جکاتا میں اللہ کا بندہ ہوں میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور میں قربانی کرتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں اللہ کے نام سے کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اگر جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہو لیکن کیا بات ہے کہ ایک انسان کی زبان پر اللہ کا نام ہو لیکن دل میں شہرت کی خواہش ہو زبان اور دل کی معافت اگر نہ ہو اللہ کے ہاں قربانی کیسے قبول ہوگی زبان پر اللہ کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اللہ تعالیٰ مغروب ہو اللہ تعالیٰ کی رضا مخروب ہو اسی لیے اور آنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اے نبی آپ نماز اپنے رب کے لیے اور قربانی تھی اسی کے کی لیے کیجیے اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے کسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز قربانی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرتے اور عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں اس آیت میں بھی تبدیلی آپ غور کریں اور اس سے پہلی آیت جو کہیں پڑھی گئی اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں تبدیل یہی ہے اور نماز پڑھی ون عرب اور اسی کے لیے قربانی کی پہلے نماز کا ذکر اللہ تعالی نے کیا اور نماز کے بعد قربانی بول ان سلا کی نسری نماز اور میری قربانی اس آج میں بھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمی نے پہلے نماز کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد قربانی کو ذکر کیا ہے لہٰذا جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی دوبرائے لہٰذا یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ ہم کو اپنی قربانیوں میں اخلاص برتنا چاہیے بعد اوقات آدمی قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے پڑوسی کا جانور چھوٹا اور میرا بڑا اس کا سستا اور میرا مہنگا پوری بستی میں سب سے بہتر جانو اور میرا تاکہ میری شہرت کو جائے تو شہرت کے عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ایک آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے اور اللہ تعالی کے بندوں کے لیے ان کی فیر باہی کے طور پر ان کو گوشت تقسیم کرنے کے اعتبار سے ان کو نفع پہنچانے کے لیے قربانی کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے ورنہ عمل رد ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسے فرماتے ہیں ان نبل اعمال میں ان نمال اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے ہر ایک کے لیے نام اعمال میں وہی لکھا جائے گا جو اس کی نیت تھی اگر نیت اللہ کا تعارف تھا اللہ کے حکم کی پرمبرداری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زدہ کرنے کی نیت کی اگر نیت یہ تھی کہ پخرا اور مساکین پر گوشت تقسیم کر کے ان کی پیداری کی جائے اگر نیت یہ تھی کہ اللہ کے دین کو باقی رکھا جائے شریح امار کو باقی رکھا جائے اس کو اس کا سوق گا لیکن اگر نیت یہ تھی کہ لوگ میرا نام لیں میرے جانور کو دیکھ کے پوچھیں کس کا جانور ہے اور اس طرح سے شہرت ساری بستی میں ہو جائے تو شہرت اس کو بہت ممکن ہے مل جائے بہت ممکن شہرت نہ بھی ملے لیکن یقینی بات یہ ہے کہ اس کو اجت نہیں ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ تعالی میں سے وہی قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا اس کی طلب کی گئی تو اللہ کی رضا کے علاوہ عمل کرنا بندوں کے لیے شہرت کے لیے اللہ کے ندی قبول نہیں یہ دوسری بات میں سب یاد رکھیں تیسری بات یہ یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اگر آپ دیکھیں تو اس قربانی میں آپ کو دکھائی دے گا انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے آبادی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ان کا حصہ بیان کیا تو اس وقت میں کہا کہ انہوں نے نے جب اللہ ان کو خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور جب خواب دیکھا تو کہا یا وہ نہیں آپ نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو قربان کروں میں تم کو زبا کر تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے بیٹے نے جواب دیا یا اب فعل ما تو ماں ستاری دھونی عشا اللہ میں صابری کہا کہ اے میرے باپ آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس حکم کو پورا کر ڈالیے آپ یقینا مجھے ایشا اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس واقعے میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قربانی یعنی اللہ نبی نے اس کو باقی رکھا اور اس اکت میں بھی اس کو مشروب کیا قربانی ہر دور میں ہر امت میں بھی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اصل اسپرٹ جو قربانی کی ہے اصل جو قربانی کا سبق ہے وہ صرف جانور قربان کرنا نہیں ہے اصل سبق قربانی کا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ایک مسلمان کے دل میں اپنی چاہتوں اپنی تمناؤں اور اپنی پسندیدہ چیزوں کے قربان کرنے کا مزاج ہے آج ہم جانور قربان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا اصل قربانی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر جو کچھ بھی قربان کرنے کا موقع آئے آدمی اللہ کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کو قربان کرنے کا موقع آیا وہ پیچھے نہیں آدمی کو بعض اوقات حرام بزنس ہے اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے کبھی اس کو دین کی خاطر دنیا کو قربان کرنا پڑتا ہے کبھی رسم و رواج کی خاطر اس کو چھوڑنے کے لیے اپنی عزت کو قربان کرنا پڑتا ہے آدمی کو زندگی میں بار بار قربانی کا موقع آتا ہے سال میں ایک بار جانور کو قربان کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بن گئے ہم نے عمل تو کر لیا لیکن اس کا سبق نہیں سیکھا قربانی کا سبق کیا ہے اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو بھی قربان کرنے کا موقع آئے تو آدمی اس میں پیچھے نہ ہٹے جیسے ابراہیم علیہ السلام پیچھے اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی بڑھاپے کی عمر میں اولاد اللہ رب العالمین کے دعاؤں کے بعد دی لیکن جب اللہ نے خواب دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی بھی قربان کرنے کے لیے تیار بڑی محنت کے بعد دنیا کی چیزیں مل جائیں اور پھر دین کے اس کو قربان کرنا پڑے چاہے وہ عزت ہو مال ہو عہدہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو اگر اللہ کی خاطر کچھ قربانی دینے کا موقع آئے مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ پرماتا جتنا اللہ, ام اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور بطل ہے سب کچھ اللہ کا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی فلکیت ہیں اللہ کے لیے ہم زندگی میں جب بھی موقع ہے جو بھی قربان کرنے کا موقع اس کے لیے تیار ہے مزید اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم قربانی کے جو یعنی وغیرہ ہیں اس میں فقراء اور غرباء کو نہ بھولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور اس میں سے پریشان حال تند اور وقت کو بھی کھلاؤ تو یہ, یہ آخری یاد رکھیں کہ فقراء کو دھتکارے نہیں اور ماننے والوں کو بھی دھتکارے نہیں بلکہ جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں سے اپنے لیے رکھے رشتہ داروں کے لیے اس میں سے تقسیم کرے دوست احباب کو اس میں سے دے اور اسی طرح سے تو اور غربا کو بھی اس میں سے دے اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دھمکا دے تو اس کے لیے یہ آئر بتاتی ہے کہ اللہ نے جہاں خود کھانے کے لیے کہا وہیں دوسروں کو بھی کھلانے کے لیے کہا سی بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھائیں لیکن یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے البتہ بہتر ضرور ہے ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی قربانیاں زیادہ ہوں اور کسی دوسرے علاقے میں بھی وہ قربانی کے لیے گوشت بھیجے تو ایسے وقت میں ضروری نہیں کہ ہر ہر جانور میں سے وہ کچھ کھائے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی مستقیل دوسروں کو نہ دے بلکہ اس میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی گرائی اس کے لیے مستحق بھی لازم نہیں ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں اللہ رب العظمین ان چیزوں پر ہم کو عمل کی توفیع عطا فرمائے اللہ رب العظمین ہم سب کو قربانی اخلاق کے ساتھ کرنے کی توفیع پتا فرمائیں اور قربانیوں سے جو سبق اصل اللہ تعالی نے کو دیا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے شرع احکام کے مطابق قربانی کرنے کی اور اس پر جو دعائیں وغیرہ جو بھی آتی ہیں ان کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اس میں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی میں تمام امور میں اخلاص اور سنتوں کے اہتمام کی, کی توفیق عطا طور پہ پتا فرمائے اور نقصانی رحیم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما ہم سب کو عبادات کے تمام کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا رسی فرما جو پریشان ہاتھ ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما مسلمان حکام میں اشتہار کا ادا فرما انہیں آپس میں خیر کے ساتھ جینے کی توفیق ادا فرما مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرما اس ملک میں اور تمام ممالک میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ضرور مجبر سے محفوظ فرما ان سب کو خیر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما عالمی سطح پر دہشت گردی کا خاتمہ فرما مسلمانوں کو خلاباتوں سے سے سے خصوصاً نوجوانوں کو برے اعمال سے محفوظ فرما خاص طور ہیں اللہ ان کے لیے برکت والا نصیب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ان کے قبروں کو نور سے دے اور ان کو آخرت میں جدت الفردوس میں توفی عطا فرما سبحان رب